قال الله تبار پ قد من الله الممنا اس وا في هم رسسوم من ن ک س یطرولما یاد او ذقيم وال محمل کتابه وال حکومت وتانانو من قبلو ل فيدل مد کال اللہ تبارک في مقام فَذَكِّرِ النَّذِكْرَةَ فَأُولَئِكَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ سامین السلام علیکم سلام کے بعد میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے نا پسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو سامین تیرہویں صدی چودہویں جو تھی وہ بدعامالی کی صدی تھی لیکن اس میں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 جب تک ایمان اللہ تعالیٰ نہیں دیتا روزی بغیر उस اس उसका کہا اس نے کہا میرا نہیں ہے پھر گئے جیسے دانے خریدے ہیں اس کے پاس کیا اس نے کہا میرا بھی نہیں ہے پھر گیا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 جھوٹ آپ دیکھو نال کروڑ روپے کبھی ایسی بھی نالائن ہوتی ہے انتہا بے وقوف نہیں وکوفنی کہ ایسی نالائن ہوتی ہے وہ ایک پھڑے ایک پڑے والی نالائن برق پہنتے تھے امام صاحب لکھتے ہیں ماں یا وہ کسم برق پہنتے تھے وہ ایک صحابی کے پاس آئی وہ قبر میں لے گیا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 آپ نے چھین کر رکھ دیا تو شیخ الجامی گوٹ کے شریف والے پڑھاتے تھے انہوں نے رکھا آپ نے فرمایا خاص چیز کو عام کرو کی قدر نہیں رہتی ایک دن ہوگا انہیں دیکھے گا نہیں پھر آپ نے دو الفاظ استعمال کیے فرمایا او بےمان و منافقوں تبروکات کی زیارت کی جاتی ہے تبرکات بیچے نہیں جاتے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 فرمایا بے ایمان مدین شریف کے رہنے والا ہے صاحب وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام ہے علمہ اقبال نے فرمایا نا ترک وطن سنت نبی ہے اسلام تیرا دیش ہے تم اس یاد اس نے کہا وہ اسلام ہے تو وطن تو وطن اگر نہیں ہے تو میں آپ بھی اپنا نہیں سبحان اللہ دیکھو مدینہ مدینہ منافق اسلام اسلام کوئی نہیں کرے گا پھر فرمایا ایک میلاد ملا کا بائیمان کا عام ہو جائے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرچ لگوانے آئے ہیں بازار سوارنے آئے ہیں فرمایا ملا کا میلاد آپ بئیمان کا عام ہو جائے گا ولی کا میلاد نہیں رہے گا یا حضرت ملا کا میلاد اور ولی کا میلاد فرمایا ملا کا ملاد ہے دین کو چھوڑ ملا کا میلاد آپ ہیں فساد دین فساد دین کہتے ہیں سارے دین سے چھٹی ہوئی کام پکڑے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 اور کئی سال فکرا کی صحبت بیٹھا تو فرمایا علم سمجھ آیا دو چیز فرمایا مشکل ہے علم پر عمل کرنا اور علم کو سمجھنا بغیر تعلق فقیر کے فرمایا نصیب ہی نہیں ہوتا علامہ اقبال نے یہی فرمایا علم ہے فکیر و حکیم فخر ہے مسیح و کلیم علم ہے جو آئرہ اور فخر ہے دان آئرہ وہ فرمایا بے وقوف عالم سے رہا کیوں پوچھ رہا ہے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 آپ ناراض ہو گئے ہیں فرمایا اس نے دو دن ہم چنائے تھے مالک نیمت سے وہ آگ بن کر اسے چمتے ہوئے ہیں اب جس کو دیکھو نامراد بیمان کیے جا رہے ہیں اور پھر ملاد بھی آمد رسول مرحبا وہ بیمان ہو آمد رسول یہ تو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 بھئی مانو اس کو آمد رسول پر مقصود رسول نہیں اللہ نے فرمایا وَمَارْسَلَّا مِرْرَسُولَنِ إِلَّا لِيُّ تُعَابِ اللہ اللَّهِ میرے رسول کی شان اس میں ہے اس کا حکم مانو آل آل یہ آل ہے, آل ہے مقصود رسالت مقصود رسالت اسلام ہے تو بھئی مانو کہو اسلام مرحبہ اسلام زندہ بعد آمد رسول یہ تو عام بندہ یہی ووٹیں والے ہوتے ہیں شیطانی لوگ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 آپ کو اب اللہ نے حسین بنایا ہے کسی کو نہیں بنایا تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ حسین ہے نہ در سونا اگر آپ کو حسین سمجھے تو داری مبارک رکھنی پڑے گی آپ کو بھی حسین نہیں کہتے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بھی حسین نہیں فرمایا ہسنا اے لوگوں میرے محبوب کی عادتیں خوبصورت ہے آپ تو اسلام ہے اس وسنا جھوٹ کو سچ سمجھیں گے برائی کو نیکی سمجھیں گے حرام کو حلال سمجھیں گے ظلم کو رام سمجھیں گے وہی سبزی ہے اب سادی ولی ہیں۔ یہ برال کا ولی سے کوئی تعلق نہیں بے مانو وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں بالا گلا بے کمال ہی ہینت جمیسال ہی حسنت جمعی و ہی وہی قرآن مجید ارے میرے محبوب کے ساری خسلتے آتے بھی خوبصورت ہے اب یہ نہیں کہیں گے بےمان ملا جس کو دیکھو بیشت کی ٹکٹ چلا رہا ہے اب وہی فرحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں ساری عمرہ نہ کسی کو بحش فرمایا نہ کسی کو جہنمی سوائے اشرہ مبشرہ کے دس صحابہ کے باقی کوئی نہیں آپ سے پوچھا گیا آپ کس کو بہشتی سمجھتے ہیں فرمایا جس نبی کو اور جس کو نبی بھی شارت دے باقی کسی کو نہیں ڈاری مبارک پکڑ کر کہتے تھے فرمایا لوگوں اگر وہ حنیف بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ان سرو نے دین سارے کو ختم کر کے دس روپے میں لگا دیا دس روپے دو تو بحجتی ہے ارے اشرم مبشرہ میں بھی دوسرے درجے پر آئے حضرت امیر عمر صاحب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 قوم کو بھی بے ایمان ان کو تو ان کے پاس تو خود دین نہیں ہے مulla کے پاس اس لیے خاج صاحب نے فرمایا ملہ نہیں کہیں کار دے شیویں نہ جانن یار دے واقف نہ به دسرار دے وان چاند بھگنے تھے ڈھنئی علم اور عقل بالا اے پسر علم پرندہ عقل پارے بزرگوں نے فرمایا علم کتابوں سے ملے گا عقل ولیس کے در سے ملے گا جس عالم کو کسی ولی کی صحبت نصیب ہوئی ہے اس کے پاس تو دین ہے جس کو صحبت نہیں آئے وہ بے دین آئے قوم کو بھی بے دین کر دے گا اور خود بھی بے دین ہے اس کی مثال ایک ہے اس میں کیا فرق ہے وقت تو ہے تھوڑا سے کتنا وقت ہے نہیں حارون رشید نے اپنی بیوی کو کہا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 <متحدث> <دو سوار. لاللہ. متحدث> ہاں امام ابو حنیفا رحمت اللہ دوسری بار نگاہ پڑ گئی عورت پر ساری عمر آپ کی پہلے تو پڑ جاتی ہے نا دوسری بار نہیں پڑی تو آپ روتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی ابو حنیفا تم میرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا اس لیے دوسری دفعہ تیری نگاہ پڑ گئی ہم تو پتا نہیں کہاں آئے بیٹھے امام وقت بزرگ پکوڑے تڑ رہا ہے بزرگ لینے گیا دو جگہ رکھے تھے اس نے کہا اس کا کیا بھاؤ اس کا اس نے کہا اس کا کل والے دو آنے آج والے ڈیڑھ آنے عجیب بات ہے تازے جو ہیں وہ ڈیڑھ آنے اور پرانے جو ہیں وہ دو آنے اس نے کہا وہی لے لے اس نے کہا مجھے بتا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 فرمایا ہم فنساریاں وہ حکیم ہیں اب دو سوال ہم نے یہی فتوا دیا زبیدہ خانم باغ پڑی امام شافی علیہ رحمت کے پاس آپ ایک گھنٹہ دین کھڑا تھا آپ نے فرمایا تو جلدی میری مسجد میں بیٹھ جا کہیں جانے کی وہ مسجد میں بیٹھ گئی دن چھپا جا تیرا نکاب حال ہے اس نے جا کر خیرات بنائی <تصفح> تو سارے علماء کھانے لگے طلاق ہو گئی ہے ذہن پر چوٹ لگیا پھر یہاں رہی ہے کہتی ہے میرا نکاب تو کہ زبدہ خانم تیرا نکاح کیسے بحال ہے اس نے کہا امام شافی علیہ کے پاس جاؤ دو سو عالم گئے ہارون اور رشید گیا آپ نے فرمایا ہارون اور رشید وہ تیری سے بہر ہو گئی تھی مسجد میں تیری بادشاہ نہیں ہے مسجد میں اللہ کی بات شاہی اب دو سو عالم نے مار دیا ایک فقیر نے بچا لیا اسی طرح امام ابو حنی فرحمت اللہ علیہ کے وقت بھی سیڑھیاں ہوتی ہے نا چڑھ رہی تھی نا نا اوپر والے پر پیر تو اے نیچے والی بیٹھ گئی دو دن بیٹھی رہی علماء سے گھومے انہوں نے. انہوں نے کہا ہے کہ بیٹھی رہے اترنا تو ہے تو ہی. ان کے وہ رسائی مام ابو ہنی فرحمۃ اللہ رہے کے پاس بھاگ گئے ہر جگہ سے مایوس ہو کر علماء نے سے مایوس ہو کر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 انہوں نے کہا ڈرو مومن کی فراست سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مانا بھی یہی ہے اس نے کہا یہ تو مجھے بھی آتا ہے ایسا مانا بتاؤ جو میری دماغ میں جگہ کر جائے پھر میں کلمہ پڑھ لوں گا انہوں نے کہا مانا تو یہی ہے مانا بھی یہی ہے علماء پھر کب جا رہا تھا کسی نے کہا وہ میاں فقیر بیٹھا ہے اس کو سوال کر کرا فقیر کا علم اور ہوتا ہے انہوں نے کہا ہاں ہو رہا ہے تو جا تو صحیح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 نظر سے رو اللہ کے نور سے ہے. <تصفح> فرمایا, <تصفح> چادر وہ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ فکرا کے ہاتھ تھے دین تھا شعور تھا خود دین سے بہ رہیں آج لوگ علماء کے ہاتھ آ گئے خود کسی کو سمجھائے نہیں جس طرح وہ کہتا ہے جھوٹ سچ مانے جا رہے ہیں اب ایک لڑکا سچ کہ سچ کہنا بہت مشکل ہے ایک لڑکا سچ کہتا تھا لوگ اسے مارتے تھے تو ماں کہتی بیٹے تمہیں لوگ کیوں مارتے ہیں سچ کہتا ہوں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 پینٹ کے پاس جاؤ بئی مانو پانچ بیگھے زمین سرکاری میں غریبوں نے مکان بنا رکھے تھے شباز کا اوپر ہیلی کاپٹر اور اس پر بلڈوزر پھرا دیا جاؤ تو سینکڑے ظالموں کے بےمانوں کے سوروں کے اور تمہارا نواز شریف شریف جسے کہتے ہیں ریونٹ جاؤ پانچ منٹ بیس منٹ کار چلتی ہے ان کے محلہ سے پانچ سو ایکڑ میں محلات ہیں دیکھو یہ تو ابھی شریف ہیں سور کمی نے کیسے اب جن غریبوں کو سور تم نے مکان گرایا وہ کب بنائیں گے ظالموں ادھر دیکھو پارک شباغ کا مکان دیکھو کتنا سرکاری زمین مکان ان کے سوروں کے انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں سور ہے پورا پاکستان اس کی جائیداد کھائے وہ دس بارہ روپے غریب سے موبائل کھینچ رہا ہے اب ادھر طرح کے انصاف آ گیا اور اورت جو پرنا ہوا ہے چھوڑے جیسے بےمان کا کوئی کوئی دین سے واسطہ ہی نہیں کا اتفاق ہے کہ مرد جو مونچھ منوائے اسے بری عادت ہوتی ہے سارے کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں بلکہ ایک بخش بہت, بہت بڑا سو سال کا شاعر ہو گزرا علی شہر اس کی میرے باپ کافیاں پڑھتے تھے میاں مال دنیا کہیں کم نہ آسیا ذرا قطرہ ایمان سمجھی کے کوئے نہ یہ ایمان کامل ہی کو نالوے شاہد ہے ہر وقت ہر آن سمجھی کے کوئے نہ قبر وچ اندھارا تو او تنگ جاہے نہ سنگتی نہ ساتھی نہ نکلن ہے وہ کلہ دم دی گزران سمجھی کے کوئے نہ پڑھتے تھے میرے باپ روا دیتے تھے ولی شہر تھا اس کا شہر ہے پھر پوچھا گیا کہ فرمای اسلام کا قانون غریب امیر کے لیے برابر ہے اس کا شعر ہے کہ مچھاں ڈاڑی جو منعے بخشاؤ ضرور شک کی نہیں یا ہوگا کسرہ یا ہوگا مفور یہ قلیم شیر سو اور بری اللہ یہ تاریخ انصاف ہے. ظالم لوگ ہیں ظالم ہو گئے وہی بات ہے ظالم لوگ انہیں شریف راہم دل سمجھیں گے ظلم کی انتہا کہ بادشاہ آپ کا حق ہے پہلے غریبوں کو مکان بنوا دے بیت المال سے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 اللہ نے فرمایا محبوب مسلمانوں کو عورتوں کو کہہ دو کہ حویلی کے اندر بھی ایسا قدم رکھے قرآن مجید ہے. اس کی آیت کے تحت امام ابو ابونی فرحت اللہ کی تفسیر پڑھو لکم. انہوں نے لکھا جس جن عورتوں کی آواز باہر جاتی ہے وہ برباد ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں فرمایا آواز باہر جائے پہ برت پہنے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 یہ بات ذہن میں رکھنا عمر سلم نام الرسول الا لیتواب باذن اللہ میرے رسول کی شان اس میں ہے اس کا حکم منو یہ نہیں ناتے پڑھو ہے زبان تیری سنا خائیں رسالت تو جلد کرتا ہے دل ترا لندن کی وکالت دل یہودی کو اور زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ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 نشانیاں بتائی گی ہیں وہ نشانیاں تینوں مل رہی ہے پھر آپ نے توجہ فرمائی فرمایا قرآن میرے کو چھوڑ کر تو کا قانون چلاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے پھر فرمایا اگر موسیٰ علیہ آئے اس کو بھی میرا قانون چلانا پڑے گا جہاں تو کا قانون چل سکتا وہاں برٹش کا قانون چل سکتا ہے اور کوئی آ, آپ کو اس لیے اللہ نے بھیجا کہ میرے رسول کا ناسخ کوئی نہ ہو میرے رسول سب کا ناسخ ہو بے نے برٹش کو حضور سے یہودی سور کھانے والا بئیمان کو ناسک بنا دیا آپ کی رسالت منسوخ کر دی قانون جو اس کا چل رہا ہے حکم جو اس کا چل رہا ہے تو رسالت نوز باللہ منسوخ ہو گئی اس نے کہا پیسے دو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 پڑے میں نے سنا ہی نہیں. فی ایسان میرے رسول نے کیافیبین کیا؟ کیا میرے رسول نے کیا کیا؟ محبوب نے آ کر قرآن پڑھا تمہیں پاک کر دیا بے نمازی کو نمازی بنا دیا بے رز کو روزے دار بنا دیا زانی کو زنا سے دور فاسب کو ظالم کو ظلم پاک کر دیا یہ میرا احسان ہے وہ کان قبل تو سن پہلے گمراہ ہوئے. اب میں کہتا ہوں کہ بے نمازی تو مستفید ہوا ہی نہیں بس بہمان کیا کیا میلاد ہے حقیقت کہہ رہا ہوں کڑوی بات ہے کوئی داری منع کا میلاد نہیں کوئی بے نماز کا ملاد کوئی روز بے رزید کا ملاد فاصد ذانی فاجر ظالم ان کا کوئی میلاد ہے نہیں یہ ملہ کا میلاد ہے ولی کی میلاد وہی ہے دین کو آباد کر نفس و شیطان سے جیاد کر رسول خدا کو شاد کر پھر میلاد کر یہ ہے اصل میں میلاد یہ نہیں ہے مرچا لگاؤ یہ با... یہ یہودی نے یہ طریقہ نکالا ہے جلوس نکالو جلوس میں یہودی مجوسی سکھ سب شامل شریک ہو جائیں کیا کرو گے سب بے خدا کی قسم ملاد ہے. ہر وقت میلاد میں ہے. یہ صرف مہینہ نہیں وہ نماز پڑھ یہ میلاد ہے روزہ رکھ یہ میلاد ہے اچھے کام کر برو سے بچ خدا کی کسم یہی میلاد ہے یہ مخصوص رسالت ہے آہ. آہ. یہ نہ کہو کہ آماد رسول مرحبا نا مقصود رسول مرحبا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے لیے رحمت ہے نہیں بلکہ اٹھارہ ہزار عالم کے رحمت عالمین جمع کسی ہوا ہے کیا اس جہان کے لیے رحمت نہیں تمہیں بے وقوفی ہم اپنی سنائیں کتنا بے وقوفی کتنا پیمانگی کتنا کتنا ارتداد ہر کوئی بندہ کہتا ہے اس جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہو جنت مل جائے گی اس جان کے لیے رحمت نہیں ہے یہ دنیا کا جان نہیں مل سکتا ومال حیات الدنيا الا لاعب ولهو دنیا کی زندگی نہیں اواری کھیل کود دار الاخرات و خیروا اپ کا اللہ نے فرمایا کار کار اونچا ہمیشہ رہنا اللہ اور بہت بہترین دنیا کی زندگی اواری کھیل کود فرمایا جس طرح بچے بناتے ہیں کھیل کود اور مٹھائی اسی طرح ہے دنیا بلکہ بکری موہی پڑی تھی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 ہر شخص کہتا ہے یہ جہان بغیر کیے نہیں ملتا اور سوچالے سے پوچھو وہ اگلے جہان کے لیے کر وہ کہتا ہے خود بخود اللہ بخش دے گا فرمایا بےمان ہے بغیر کیے بحث نہیں ملتا یہ جہان مل سکتا ہے خدا کی قسم دھوکا ہے مولوی نے دیا ہے بغیر کی یہ بحث مل ہی نہیں سکتا اور نہ کسی کو بہشت کا پتا ہے شیخ جیلانی فرماتے تھے العالمین اگر مجھے تو جنت میں ڈالے تو ایک دو میں ڈالے مجھے اندر کر دینا بھائی بہشت کی ہم امید رکھ سکتے ہیں جو یقین کرتے ہیں وہ مطلق جہان ہوئی ہے ایک بات اور میں کرتا ہوں ایسی بےمان کی بے وقوفی میں نے کہا جو پاکستانی قوم آپ فرماتے تھے بے وقوف ہوگی حسن بسری سرکار نے لکھا خورب قیامت ایسے, ایسے بے وقوف لوگ ہوں گے کہ جھوٹے فسانوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے حسن بسری ایسے بےمان یہ یاد جھوٹے فسانے نہیں ہوتے ٹی وی میں کیسے غور سے دیکھ ایک بندہ رو رہا تھا ایک بندہ وہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب مجھ پر تو گڈی چڑھتی تھی میں نے کہا کیا میں ٹی وی دیکھ رہا تھا گڈی آیا لوگ بیٹھے گئے میں دوڑ گیا تو یہی حقیقت جھوٹے پسانے ان کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھ رہے وہی ہمیں تو ہمارا دنیا میں نام ایک ہو سکتا ہے ساری دنیا محمد سین رکھے گی سوچ کر بتا نا میں نے پہلے کہا ہے میری تقریر ایمان والے کے لیے ہے کہ ساری دنیا محمد حسین رکھے گی نام عام ہوتا ہے نام کیا ہوتا ہے لقب ہوتا ہے خاص اتنا تو پتا ہونا چاہیے جب عموم میں اشتراک نہیں بے ایمان و خصوص میں کیسے اشتراک ساری دنیا کا سر کنجر سر مجوسی سر یہودی سر سر سر سر وہ نام مراد ہو سر مانا جناب علی کرو گے پھر کافر ہو جاؤ گے میں کالے سر اللہ نے کافر کو کالا نامے بالو مدان کتے سور سے بت فرمایا کافر کی تعظیم کرنے والا بھی کافر ہے تو مے کالے کو سر تو کہہ دیتے ہو کافر کو جناب علی کہو گے کہتے ہیں نہیں تو پھر نام مراد سگول والے اس کا مانا جناب علی کیسے ہے کنجر کو جناب علی کہو گے چھوٹے کنجر بڑے کنجر کہتے ہیں ایسی بے وقوف لوگ ہیں سر سر سر جب نام ایک نہیں ہو سکتا کا پھر محمد نہیں رکھے گا ہم رام چندر جب اس کا ہمارا نام ایک نہیں ہو سکتا تو بہت مانو لکب کیسے ایک ہو گیا کافر سار سر مجوسی سر یہودی سر کنجر چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سار کہتے ہیں تو میں سر کا منا کرتا ہوں گلّا تو میرے کالے دلہ تھا نہیں تھا بے شاید بے شاید شاید شاید شاید جناب ہم نہیں کرتے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 اور یہ پولو کے قطرے سے اوپر کوئی حربہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں دوسرا اس نے کہا میں ڈاکٹر دوسری بات بتاؤں پولیس آئے تمہیں ڈرائیں تھمکائے ڈر نہ نہیں کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی نہ پلائے کچھ نہیں کر سکتے اس وقت ہمارے ہزاروں درویش نہیں پلایا پولیس آتی ہے تو سی سب پھرتے ہیں انہوں نے کہا تو آپ بھی انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہیں ہم نے بھی نکالا ہے ہمارے پاس رکھتا ہے انہوں نے کہا امریکہ جیسا ظالم یونی کمپنی پلاتی ہے کہ ڈیڈ ڈاکٹر جو عالمی دارہ محکمہ میں بھی رہا ہے اس نے لکھا کہ یوں لگتا ہے کہ امریکہ دنیا میں انسانیت کا وجود ہی ختم تھا عالمی دارہ محکمہ کے ساتھ گنتی میں ادھر تو دوائی مانگ ہی کیا رہا ہے ادھر پولو کے کترے بچوں سے پیاس ہے پھر اس نے کہا پانچ لاکھ بچہ مار دیا رہا تھا دوائی بند کر کے وہ بچے نہیں تھے اس نے خاص لکھا سوڈان میں فیکٹری قائم کی تھی عراق کے بچوں کے دوائی کے لیے تو امریکہ نے بم مار کے اڑا دیا کیسا ہو کہتا ہے بے سمجھ مسلمان ہو گئے کہ پولیو کے قطرے یہ تو ہے کام ایمان لوگ یا جن پاس ایمان نہیں ہے ایمان والوں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے اللہ نے اللہ نے فرمایا میرا محبوب بھوک فرمائے گا کال اور رسول یا ربین حاضر قرآن رب العالمین میری امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا تمہاری تو کافروں کی خوشیاں ہیں وہ منستا کمن اللہ کی اللہ سے بھی اور کوئی سچا ہے یہ مومن ان کے لیے بتانا میرا حق تھا بچنا آپ کا حق ہے بزرگ لکھتے ہیں دشمن سے دھد ملے نہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی دس سپارے نصارہ کے ہاتھ میں ہے یہ مولوی کھا گئے یہ تمہارے دشمن ہیں پہلا ادب ہے دوسرا غیرت اسلام میں تیسرا کفر کی مخالفت حضور صلی اللہ علیہ, وسلم اللہ, علیہ وسلم اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے علیہ السلام تو نے میرے لیے کیا کیا رسول کیا کچھ نہیں کیا یار تبلی نماز صدقات خیرات نفا تیرے حکمہ نے اللہ نے فرمایا تو اپنے لیے کیا تو میرے لیے کیا کیا یا رب العالمین تو بتا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے دشمن کو دشمن اور میرے دوست کو دوست یہ, میرے لیے. یہ بات ہم میں نہیں رہی حدیث پاک ہے اللہ تعالی فرشتے سے پوچھے گا اس کے نام آیا عمال میں کیا ہیں؟ یا رب العالمین ساری نے ہیں تو اللہ نے فرمایا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 ان سوروں کا کیا ہے نے کسی زبانی کہنے سدا اللہ نے شیطان کو اپنا دشمن بنا دیا کر کے لکھتے ہیں کہ جب جس حکومت کا مخالف طاقتور نہیں وہ حکومت بیکار ہے ایک بادشاہ کا تنقید کرنے والا مر گیا وہ رونے لگ گیا انہوں نے کہا جی وہ تو ہر وقت کی چڑھ کر تنقید وہ اچھا ہوا مر گیا آپ نے کہا بے وقوف میرا محافظ تھا مجھے اس کا خیال رہتا تھا اب مجھے حق کہنے والا کوئی نہیں میں تو فراؤن بن جاؤں گا بادشاہ وہ تھے سچ کہنے والا پوری دنیا میں بے مانو منافقو ظالمو پوری دنیا میں حق بات یہ عوام کے بنیادی حق کہیں حق بات کہنا اور جائز مطالبات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 جو تنقید کرنے والے کو مارتے ہیں عوام نہیں کہہ سکتی یہ اجازت نہیں ہے جائز بات کہنے تو اللہ تعالی چاند الفاظ میرے قبول فرمایا جو مجھ سے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے آوز باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ دے در سیدن شیطان یہاں نہیں پڑھ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد لما علی آل محمد انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من آل فشار بسم <سلام> الرحمن رحمٰ كل ہوب اللہ وحد اللہ وسّم و اللہ كل اللہ احد بسم اللہ قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر الغاسق اذا وقب من شر النفاثات من شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ایعا کا عابد و ایعا کا نصرائی ایدن سراط المستقیم سراط الذین آنمتا علیہم غیر المغدوب علیہم والاقواللین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذالک الكتاب لا رعب فیہ دل المتقین الذین یومنون بالغیب و یقین من السلاط و ممارد اطلاہم ینفقون والذین یومنون بماء انزل آلائک من قبلک و بالآخرات اولائکا علا حد میں ربهم بولائکا مل مفلی انہا رحمت اللہ قریب من المحسنی دعوہم فیہا سبحانک اللہم و تحلیتہم فیہا سلام وآخر دعوہم اللہم شاہر فی العالمی تمہارسلناکا اللہ رحمت العالم ما كان محمد جنبہ احرم لزار اللہ کے حسول اللہ و خدم النسیجی و کانا اللہ بے کل شہن ان الله وملائكته <سلام> يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله كل الحمد لله الذي لا يتقى الملك ولا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الا اللہ اکبر بتا دوں کہ اللہ اللہ نہ کیا کریں آپ نے کہا ایسا وقت آئے گا گلی گلی کوچے گھر گھر کفر ہوگا مولوی بھی کفر کریں گے یا اللہ من کچھ نہ پڑے ہوئے تو وہ ہر فی اللہ ہے اللہ میں نہ کچھ نہ دیکھ لئے بزرگ فرماتے ہیں اس میں ذات ہے اس کا تعلق دل سے آئے. تو یہ میں طاقت لگتی ہے جب کہ اللہ طاقت لگے گی نا اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اسے اس طرح پڑھا کرو اللہ تعالیٰ اللہ جب بھی اسم لو اللہ تعالیٰ کہو کف سے بچ جاؤ اس لیے ازانبی جو ہے وہ بھی قفر ہے آپ نے یہ بھی بات ہے کہ اونچیاں آوازیں ہوں گی اور ملا کوفر کریں گے اذان کا پتہ نہیں ہوگا بزرگ فرماتے ہیں نہ اذان نہ اقامت کیسی ہے امام اشاد اللہ, الہ اللہ محمد رسول اللہ بعض اخبار کہیں گے اخبار شیطان کا نام بعض کہیں گے محمد, محمد. یہ, یہ اس بات میں بھی کافر رہیں جو محمد لکھتے ہیں سکول والے محمد اس بات میں کافر ہو گئے اس بات میں کافر ہی بڑے اللہ کو گاڈ کہنا اس میں کافر ہو گئے کرنے والے پڑھانے والے جو اتفاق کرتے ہیں ماں باپ سب ایمان سے فارے گئے اللہ کو گاڈ اللہ کو تو اللہ نے فرمایا میرا اسم ہے اس ناموں سے مجھے یاد اور نام کسی بولی میں نام نہیں بدلتا نام وہی رہتا ہے اس لئے ایسا مو دوسرا ایک بات ہے کہ یہ پرفتر ماحول ہے سدی کا میں نے بتایا نہیں یہ آلام پریشانی ایک بزرگ جب یہ سدی لگی نا فرمایا محمد شفیع لوگ ایسے مرے ہوں گے جس طرح چون کیوں کی پر میڑا پھینک دیا جا جاتا ہے ہزاروں لوگ مریں گے لاکھوں لوگ یک لکت مریں گے تو یہ حادثات ہوں گے بڑے حادثات ہوں گے تو اس کا علاج یہ ہے کہ رات کو گھر سو نا کہا کرو یا رب العالمین میں اپنے گھر والے پیسے سب کو تیری ہے ماننا سواری پر چڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ درو شریف کلمہ پڑھ کر چڑھو پھر کہو یا رب العالمین میں اپنے آپ کو اپنے پیسوں کو اپنی سواری کو تیری ہے ماننے دے تو گھر میں حادثہ نہیں ہوگا انشاءاللہ नारा. اور گھر جا کر روک کیا کرو یہ بیماریاں پریشانی شیطان کے نو بیٹے ایک نام گھروں میں رہتا ہے وہ لڑاتا ہے بیوی بچے جھگڑے فساد بیماریاں تکلیف دیتا ہے تو پھر گھر جا کر دروازے پر روک گئے کرو اعوذ باللہ بسم اللہ دروج شریف کلمہ شریف پڑھ کر گھر گئے کرو ایک بندہ تھا اس سے بیوی لگتی تھی اس کے گھر فساد رہتا تھا وہ گیا پیر کیونکہ جب تک اعمال نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے اس کی بہت بڑی وضاحت ہے ہم کہتے ہیں اعمال نہ بدلیں حالات پیر کامل جو ہے وہ بھی بری دوں کہ اعمال بدلنے کی دعا کرتا ہے حالات خود بخود بدل جاتے ہیں تو پیر کے پاس گیا یا مرشد ایسا ایسے آپ نے یہی وظیفہ بتایا کہ دروازے میں روک گیا کر اعوذ باللہ بسم اللہ درو شریف کلمہ شریف پڑھ کے دیا کیا اسے کبھی بھول جاتا کبھی یاد آتا مہینے کے بعد گیا بیوی قدموں میں گر پڑی روٹی پکائی مٹھی بڑی بڑی محبت سے پیش آئی وہ گیا پیر کے پاس یاد رہتا جیسا ہوا آپ نے فرمایا میاں تو رہا شیطان نکل گیا تو فرشتہ یہ دو باتیں میری یاد رہی امان ایک بندہ سفر پر جا رہا تھا بیوی حاملہ تھی اس نے کہا یا رب العالمین جو میری بیوی کے پیٹ میں تیری امان میں دیتا ہوں چلا گیا تین چار سال کے بعد واپس آیا تو بیوی مر چکی تھی اب خواب میں اسے بشارت مل رہی ہے وہ میاں تو بیٹی کو اللہ کی امان دے کے جا کبر میں کھیل رہی ہے سونا کوئی کھانا پکائے جو لنگر پکائے جو اہتمام کیا خرچہ کیا سب کا ثواب واسطے خدا کے تیرے مل کر بسم اللہ ہے خاص خاصا کرم صلاح صحابہ اگر تیرے سباب سے باقی اسلام درخت کھانا جس طرح کھاتے ہیں اس طرح جوڑ بیٹھو لنگر ہے نا لنگر ایک بندہ اٹھ گیا میرے خیال میں اس کو میری بات نہیں دلتی. کون کا جانتے جناب حسن بسری سرکان نے مومن کی تین نشانیاں لکھیں ایک تو سچی بات دین کی بات غور سے سنے گا دوسرا فرمایا قبول بھی کرے گا دل اس کا تیسرا فرمایا سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے سبحان اللہ اس کو بڑا موومنٹ وہ کہے میں غلط ہوں دین کے احکام جو ہیں سچے ہیں فرمایا وہ بڑا مومن ہے کیونکہ اپنی بندہ غلطی تسلیم نہیں کرتا ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہی ہیں دین غلط ہے ایسے تبلیغ آج بزرگ فرماتے ہیں چار لانتے جب پڑ جائیں یا مجاہد آئے گا یا پھر عذاب عذاب تو آنے والا ہے نا, عذاب تو آنے والا ہے نا بزرگ تو کوئی شک نہیں ہے نشانیاں تین ہے گانے والی عام عورتیں بے پرد اور بڑی نشانی ہے نوجوان موت عام ہو جائے گی ایک تو شخصیت پرستی عام ہے حق نہیں رہتا جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا مفاد پرستی بندے کو ڈاکو اور بدماش بنا دیتی ہے مالی امتیاز میں ہرام لال کی پہچان نہیں رہی یہ چار لانتے پڑی ہوئی ہے میلاد منا رہی جس کی آواز باہر جائے تو اللہ تعالیٰ قوم برباد ہو جائے اللہ تعالیٰ دعا قبول وہ میلاد کر ایک مجھے بھی دے دو بس یہ لنگر کھا لے سے